andar bhi ja یاد پیڑا دیا پیڑ دھکا دینا میں والی شرم الح الح ابھی آپ کلام سن رہے تھے اور نئے انداز میں پڑی گئی ہے جناب حاجی مطلوبہ حسین صاحب کی آواز شبیر قمر اس وقت آپ سے مخاطب ہے جیسا کہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے جی کہ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سید بلال قطب صاحب جن کا نام جو ہے کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے آپ ان کے پروگرامز جو ہے ٹی وی سکرینز پر دیکھتے رہتے ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی آج ریڈیو اپنی آواز پیغام ریڈیو جو ہے بیک وقت ریڈیو اپنی آواز پر اور پیغام ریڈیو پر بھی سنی جا رہی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چند ہی لمحات میں سنتے گا. मेला, मेला, شرکت کرنا چاہیں تو نمبر ہے زیرو اور پیغام ریڈیو کے سننے والے جو ہے ہم اپنے اسٹوڈیو کا نمبر ڈال کر سکتے ہیں زیرو جس میں سیون فور ٹو نہ ہو आशिक होना चंगी सूरत ते आशिक होना का दानाई आशिक बन तू उस सोने जिस है शक्ल बना لو تر دے فضل تیرے نل لوہے تر دے فٹیا دے سل کے کتے مرے سر ننگا ہوں دا باپ مرے سر ننگا ہوں دا ویر مرن کندی ماما باج محمد بخشا کون کرے دے یار यार یار دے کم کریں دے بھائی بھائی دیا با باپ سر دے تاج محمد फरमाया तुसी कर लो खिदमत मां जिसने का बा तकना हो गए वो वे, वेखले सूरत मां दिहाड़े ए दुनिया दिन चार की ए दिहाड़े जाना यार बना ले लमली वाला जे तुद जन्नत فل تری آس فضل تری آس آس کری کا پاتی سرور گا بخش خطا جو اللہ اللہ اللہ جی ابھی آپ سن رہے تھے جناب الحاج مطلوب حسین صاحب کی آواز میں یہ کلام سیفر ملوک امید ہے کہ آپ سبھی سننے والے جو ہیں اس کلام سے محظوظ ہوئے ہوں گے سن رہے ہیں جی اس وقت آپ ریڈیو اپنی آواز کی نشریات آسٹرا سیٹالائٹ فریکوینسی 11553 پر اور اس کے علاوہ آن لائن ریڈیو اپنی آواز ڈاٹ یو کے آپ ہماری ریڈیو اپنی آواز کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہی نشریات جو ہیں جی آپ سن سکتے ہیں ڈیجیٹل پیغام ریڈیو پر پورے یو کے بار میں یاد رکھیے گا آسان ڈیجیٹل ریسیور کے ذریعے بھی جو ہے آپ پیغام ریڈیو کی نشریات کو سن سکتے ہیں ہفتے کے ساتھوں دن اور گھنٹے مذہبی نشریات جو ہیں وہ آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی مختلف طرح کے پروگرام جو ہیں وہ آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے جی کہ آج ہمارے پروگرام میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی کہ جناب <محر> سعید بلال قطب صاحب موجود ہوں گے چند ہی لمحات میں ہمارے ساتھ ہو اور ان کا نام جو ہے کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے ان کے پروگرامز آپ بے شمار ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے جی کہ آج وہ ریڈیو اپنی آواز اور پیغام ریڈیو پہ آپ سے مخاطب ہوں گے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے تو اسٹوڈیو کا نمبر ضرور ڈائل کیجیے گا نوٹ کر لیجیے زیرو ون ٹو ون ٹو ایٹ فائیو ٹو ٹو اور پیغام ریڈیو کے سننے والے جو ہیں جو جی, وہ نے نمبر اسٹوڈیو کا نمبر ڈائل کر سکتے ہیں زیرو ون ٹو سیون فائیو ٹو اگر آپ اس وقت لنڈن برمنگم مانچسٹر ان علاقوں میں ہماری نشریات کو سن رہے ہیں تو آپ کو یہ بتلاتا چلوں جی کے جناب سید بلال قطب صاحب کل لنڈن میں ہوں گے برمیگم میں منڈے ٹوینٹی ففتھ اپریل اور ستائیس اپریل کو مانچسٹر میں ہوں گے وین کون سے ہوں گے یہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتلاتے رہیں گے چل دل اولا کا شاہ جلان آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل اونا sunav de mail andar di jaan di allah allah allah allah allah allah suno fariyaad deyan de aap hi raah سم جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سید بلال کتب صاحب جن کے پروگرام جو ہیں وہ آپ ہمیشہ ٹی وی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں اور آج یہ ریڈیو اپنی آواز اور پیغام ریڈیو کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں میں بلا تاخیر انہیں خوش ہمدید کرنا چاہوں گا اسلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بلال کتب صاحب کیسے ہیں مزاج شریف بس آپ کی دعائیں ویسے آپ کے پروگرام تو ہم بڑے شوق سے دیکھا کرتے ہیں اور یقین کیجیے گا کہ میں آگے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت آپ اپنی آواز اور پیغام ریڈیو پر بیک وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ میرے لیے عزت کا مقام ہے کہ جناب میں یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ جیسا کہ آپ پروگرام تو بے شمار کرتے ہیں آپ اس وقت یہاں پر تشریف بھی لائے ہیں جو آپ کے ایونٹس بھی ہو رہے ہیں اور انگلینڈ میں جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں جانتے بھی ہیں ٹی وی اسکرین پر دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان جو ہیں خاص کر پاکستانی وہ بڑا انتشار کا شکار ہیں تو اس کی کیا انتشار کو جو ہے وہ دور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے قرآن کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت دی لوگوں کو وہ صرف یہ کہا کہ ہر علم والے پر علم والا ہے اللہ نے یہاں علم والے کے ساتھ بریکٹ میں یہ ترجمہ نہیں لکھا کہ اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے خدا نے اللہ کے اس سنت پہ اللہ کے رسول کی قریب بات پہ چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قریب ہوگا اگر مسلمانوں نے حضرت خطاب کا دور دیکھا اور آج اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ برطانیہ کی حکومت کر رہی ہو تو خدا تو اسی کے ساتھ ہوگا نا جو اس کے قوانین پہ چلے گا میرے خیال میں مسلمانوں کو آج بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ جس راستے کو ہم چھوڑ کے آج اس دنیا میں اس راستے پہ چل پڑے جہاں پہ ہمیں فریمسٹ یا کچھ بھی اور کہا جاتا ہے تو یہ ہماری عزت اور وقار اور توقیر کے لیے انتہائی مناسب بات ہے ہمیں دوبارہ سے اپنے تینوں میں جھانکنا پڑے گا اس میں دو قدریں جو ہے میرے خیال میں ہمیں شامل کرنے چاہیے مسلمانوں کو خاص طور پہ برطانیہ میں اور مجموعی طور پہ بھی سارے مسلمانوں کو یہ پاکستان پہ بھی بات رکھتی ہے جی ایک تو ہمیں اپنے ممبر کو بہت قابل اور پڑھا لکھا بنانا پڑے گا کیونکہ یہ تبلیغ کی وہ جگہ ہے جو کہ سندر رسول پہ ہے اور دوسرا ہمیں اپنا جو عام معاشرتی نظام تعلیم ہے اس کو انڈیجنس بنانا پڑے گا اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ جو پیدا ہم کر رہے ہیں وہ بھی انڈیجنس نہیں ہے اس لیے جو بکھراپنگ ہو گئے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پا رہے ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد ہمیں جو راستہ دکھانے والے تھے میرے خیال میں وہ بھی شاید راستے کی دھول میں کہیں اب گم ہو گئے بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے کہ جیسا دیکھیے بالکل آپ نے کہا جی کہ یہاں پر ہزرت عمر فاروق کا نظام جو ہے وہ امپلیٹیشن ہوا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ کہ جیسا کہ ہمارا پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا دو قومی نظریہ کے تحت تو وہاں پر یہ امپلیٹیشن کیوں نہیں ہوئی ہے یہ نظام وہاں پر کیوں نہیں لایا گیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی دیکھ ہے دیکھیں دنیا دنیا کی بہت بڑی دو قوتیں ہوتی ہیں ایک قوت انسان کی ذہنیت ہوتی ہے اور وہ انٹیلیجنس ہوتا ہے انٹیلیجنسیا کا ہمارا ریپریزنٹیٹو جو ہے وہ এডجوکیشن اور ممبر بھی ہے۔ ہم وہاں تک ا부ئے دوسری اپیزنٹیشن جو ہے وہ ڈیموکریسی ہوتی ہے ہر لوگوں کی جو آواز ہوتی ہے یہ خدا کی آواز ہوتی ہے ہم نے اس کو ڈیموکریسی کا نام دے ہے جس کا بھی نام دے ان دونوں صورتوں میں اور اپیریڈ آف سکس سیون ہنڈیئرز آپ دیکھئے کہ مسلمانوں نے وہ جد و نہیں کی جو کہ ان کو کرنی چاہیے دی ظاہر ہے خدا اپنے قانون جو ہے وہ کسی کے لیے بدلتا نہیں جیسے کہ اپنے نے کہنا ہے جی کہ ہم کنفیوجن کا شکار۔ آ اور خاص کر اس ملک میں جیسا کہ دیکھنے میں آیا تبلیغ جو ہے تبلیغ تو ایک اہم فریضہ ہے مگر ہم وہ کیا کہتے ہیں فرقہ پرستی کی جو ہے تعلیم عام کر رہے ہیں اس کی طرح تبلیغ کر رہے ہیں اور اگر پھیلا رہے ہیں تو فرقہ بندی کو جو ہے ہم پھیلا رہے ہیں ہر گلی میں آپ نے دیکھا ہوگا یو کے میں کہ چار چار مسالہ کی مساجد بھی ہیں ہر ایک میں جمعہ بھی ہو رہا ہے اب میرا چونکہ تو علم اتنا نہیں ہے جیسا کہ میں اکثر سوال کیا کرتا ہوں جو کہ تین فرلان کے اندر سنا تھا جمعہ ہونا چاہیے اور یہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں جس سے ہماری نوجوان نسل خاص کر جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو رہی ہے وہ کنفیوز ہو رہی ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے تو ہمارے جو دینی رہنما ہیں مساجد کمیٹی کے اراکین ہیں انہیں کیا حکمت عملی طے کرنی چاہیے دیکھیے یہاں پہ میں بہت ہی ادب اور عارضی سرماو کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ جب دین بھی ایک کارپوریٹ کلچر بن جائے تو کارپوریٹ جی کلچر کی جو مورالٹی ہوتی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتی کارپریٹ کلچر کی موریلٹی جو ہے وہ اس کی ڈونیشن ہوگی جب سارا دین ڈونیشن پہ چل رہا ہو تو وہاں کا جو انٹیلیجنشیا ہوگا وہ بھی ڈونیٹیڈ ہی ہوگا اس لیے جو مسالے کی آپ بات کریں آپ کے پاس بالکل درست ہے لیکن تبلیغ کرنے والے کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں کس مقام پر ہوں کہ اب میں اپنی زبان تبلیغ کے لیے کھولوں یہ فیصلہ کرنا اتنی ضروری ہے لیکن جہاں تک بات ہے مسالک میں بٹنے کی میں اس بات کو ذرا اور طرح سے دیکھوں کہ اگر زمانے میں خیال بہت سے ہوں اور لوگ مختلف انداز سے سوچیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اختلاف جو ہے ہوتا ہے یہ تیز ہوتا ہے یہ آپ کی اڑان کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے اندر ایکسیپٹنس اور نہ ہو کہ آپ نے اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کے دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے سننا ہے تو یہ پھر ایک منفی رویہ ہے میرے خیال میں اس رویے کا تعلق ہے وہ ہماری تربیت اور کردار سازی سے ہے وہ کردار سازی جو پچھلے میں کم از کم دو نسلوں سے تو دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں کہیں سے نظر نہیں آ <تصفح> اس میں دو ہی حل نکلتے نظر آتے ہیں ایک تو آپ کا وہ نظام تعلیم جو کہ آپ کو موٹیویشن دے ایک اچھے اور ایماندار مسلمان بننے کے لیے اور ایک وہ ممبر جو کہ آپ کو وہ قدرے اور وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کے مواقع پیدا کر کے دے جو کہ سنت رسول اور امیر المومن اور صحابہ کی روایتیں ہوں ہم دونوں نظاموں میں مجھے لگتا ہے کہ صرف علم اور تعلیم کی کمی کے باعث اپنے چھوٹے چھوٹے آہ... لفظ استعمال کرنا چاہتا آہ... احساس کمتری کا شکار ہو کے شاید اس طرف چلے گئے لیکن اس میں سب سے بنیادی بات جو میرے خیال میں ہے وہ ایک کپوریٹ کلچر ہے جب دین بھی دی ایک بینک کی طرح ہم اپنے ممبر کو کہیں سینٹرلائز کر دیں اور سب جو ڈونیشن جہاں بھی لوگوں نے دینی ہے وہ سینٹر کے تحت رہتے ہوئے اس طرح سے دیں کہ ممبر اپنے آپ کو ہر پانچ سات سال کے بعد لوگوں کی فلاح بہبود اور تعلیم کے لیے جتنا استعمال کرے اس کو اتنا فنڈ دیا جائے کہ بینکنگ کا نظام اگر ممبر کے ساتھ لگائیں گے تو پھر یہ کوپریٹ کلچر جو ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ پہ چلے گا بہت اچھی بات ہے آپ نے کہ کوپریٹ کلچر ویسے جیسا کہ دیکھیے نا ہمارے جو خاص کر نوجوان نسل ہے اس پہ بہت اثر پڑ رہا ہے شاید آپ نے نوٹ کیا ہو یہاں پہ یا نہ کیا ہو خاص کر جب کی بات بالکل ہے نوجوان نسل پہ بہت اثر پڑ رہا ہے لیکن میں نوجوان نسل سے بھی یہ درخواست بھی کروں گا اور میں چاہوں گا بھی کہ وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی رائے سن کے اپنی رائے قائم کرے نوجوان نسل کو چاہیے کہ گوگل کو بھی استعمال کریں اپنے ہاتھ پہ جو فون رکھا ہوا اس میں 3G 4G ہے جو ہے اس کا ایک اچھا فائدہ بھی ہو سکتا ہے وہ اوریجنل ٹیکسٹ کو خود पढ़े तो اپنی تعلیمی قابلیت اور ذہنی قابلیت کو خود اس درجے پر لے کر आए कि اختلافی سوال کی بجائے ایک تعمیری سوال اور تعمیری خیال جو ہے وہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو۔ جی جیسا کہ اپ نے کہا جی جی, جی, Google ہے, Google سرچ کرنا چاہیے گوگل کچھ ایسے اگئے ہیں عناصر جو کہ, آپ کہ اپنے ترویج डिफरेंट انداز میں کر رہے ہیں جو کہ قران اور حدیث سے بھی یہ بات اپ کی بالکل 100% بجا ہے یہ بڑی اچھی بات اپ نے کر دی یہی طریقہ جو ہے یہ تو کوئی پبلشر بھی کرتا ہے نا ایک قران کی تفسیر دوسری قران کی تفسیر سے نہیں ملتی اس میں اپ تفسیر چھاپنے والے کو نہیں روک سکتے اپنے اپ کو اس قابل بنانا پڑتا ہے کہ میں دو چیزوں کے اندر کہیں اور خیر میں فیصلہ کر سکوں یہ تک تک اپ وہ رجحان سوال اٹھانے والا پیدا نہیں ہو بالکل جی سمنی سن رہے ہیں اس وقت آپ ریڈیو اپنی آواز کی نشریات ساتھ ساتھ یہی نشریات جو ہیں آپ سن رہے ہیں پیغام ریڈیو پر بھی اور اپنی آواز کے سننے والے اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ جانتے ہیں زیرو اور پیغام ریڈیو یوگ شر کو سننے والے جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈیو کا نمبر ڈائل کر سکتے ہیں جسے آپ خوبی جانتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جیسا کہ آپ کو میں بتلا رہا تھا پورے سے کہ جناب بلال صاحب اور ان کے نام سے آپ خوبی واقف ہیں ان کے پروگرامز بھی آپ ٹی وی اسکرینس پر دیکھتے رہتے ہیں آپ بھی ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ٹیلی فون لائنز بالکل آپ کے لیے کھلی ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اور اب ایسا کرتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں جی بریک کے فوری بات क्रिकेट का शौक रखने वालों के लिए खुश खबरें प्राइम टीवी स्काई चैनल 792 लेकर आया आपके लिए पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट मैचेस देखियो दुनिया क्रिकेट के असीम खिलाड़ियों को भरपूर एक्शन में दुबई से लाइव सिर्फ और सिर्फ प्राइम टीवी आरोप स्काई चैनल सेवन देखना मत भूलिए पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट मैचेज प्राइम टीवी स्काई चैनल सेवन नाइन پیٹ اور اتنی زبردست لیمینیٹ فلورنگ یہ گھر ہے یا محل اس گھر کو محل بنایا کمفی فلور والوں نے جن کی براڈ فرد میں بہت بڑی دکان ہے جہاں سے آپ کو ملے گی بے شمار کارپیٹ اور لیمینیٹنگ فلورنگ کی ویرائٹی کیونکہ یہ ہے اسپیشل فلورنگ اور ہاں فری فٹنگ فری ڈیلیوری اینڈ فری ایسٹی ول بیچ اینی جین خو س فٹنگ آلسو اویلیبل میرے جلدی سے ان کا پتا تو بتا دو کمفی فلور بیک سائڈ روڈ لیجیٹ گرین براڈ فرد بیون TJN 0127457035 Confy floors hi hi sehapa chote vi جیسا کی پریشانی روڈ بی ڈی سیون شوکت آن زیرو سیون ٹو ایٹ زیرو ڈبل سیون زیرو ارے اتنا خوبصورت ویڈنگ لہنگا اب اگر اس کے ساتھ میک اپ پرفیکٹ ہو تو سنا تمہیں دلہن بنے سب دیکھتے رہ है مسئلہ ہی تو میک اپ کا ہے نہ اتنے کا حل ہے افشاز ہیئر اینڈ بیوٹی جن کو مور دین ٹویلو ایئر ورک ایکسپیرئنس کے بعد بھی کوئی پرائسز میں پیٹ نہیں کر سکتا نہ صرف میک اپ بلکہ تم ویکسنگ تھریڈنگ فیشیل کے ہاں یہ 1-2-1 hair and makeup courses بھی کرواتے ہیں hall 0751794630 hair and beauty a list of clients which includes working backstage at i5 hours and missing let competition آئے یار مجھے بہت پریشانی ہے مجھے اپنے ریسٹورینٹ کے لیے اچھی چیزیں نہیں مل رہی آئی کاٹ گیٹ کوالٹی اسٹاک فار مائی کافی ویت کمپٹیو پرائس یار مال نہیں مل رہا سروس نہیں مل رہی کیا کریے یار میں بھی ٹیک اوے کال نے کو بتانے کا ہے کہ کدھر سے army لو جو the answer to all your problems fast reliable quality service now open اوپر road bradford تھری ایٹ -E. Opposite, Magni Masjid Ring in for your orders on 01274-665893 Emmert Foods The right choice for all your needs You're listening to the amazing sounds of Radio Apnea vas. Tomorrow's radio today There is no comparison Music جی سمکم بیک آفٹر شارٹ کمرشیل بریک سن رہے ہیں آپ اس وقت ریڈیو اپنی آواز کی نشریت فریوینسی الیون فائیو فائیو پر اور آن لائن ریڈیو اپنی اور یاد رکھیے گا ریڈیو اپنی آواز کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا متبولیے اور یہی نشریات آپ سن رہے ہیں پیغام ریڈیو پر بھی جو کہ پورے یو کے بار میں سنا جا رہا ہے ڈیجیٹل پر فرسٹ ریڈیو اسٹیشن بروڈ کاسٹنگ شبر قمر اس وقت آپ سے مخاطب ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہے سید بلال قطب صاحب بلال تاخیر جو ہے ہم دوبارہ میں لیتی ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام جی بلکل صاف ہے جی. جی اور آپ سے بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی ہماری کی خاص کر جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کنفیوز ہو رہی ہے اور آپ نے انہیں سجیسٹ کیا جی کہ وہ جو ہے کر سکتے ہیں کیا گوگل پہ سرچ کریں اور پھر تفصیل جو ہیں وہ انہیں پڑھ سکتے ہیں ترجمے جو ہیں وہ انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اگر وہ وہاں پر بھی وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں کہ یہ ترجمہ کس کا ہے تو کیا طریقہ کار ہے کہ وہ جو بہتر ٹرانسلیشن وہاں پر موجود ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں دیکھیے اس میں رسول کی پابندی کی بجائے اگر سنت رسول کو دیکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کی جو زندگی کے تریسٹھ سال ہے سے چالیس سال جو ہے وہ تبلیغ کے نہیں ہیں وہ کردار سازی کے ہیں اور وہ کردار سازی بھی ایسی کہ آپ کا بدترین دشمن ابو جہل جو ہے وہ بھی آپ کو صادق اور ابھی مانتا ہے جب ہم اپنے کلچر میں سے اور ان چالیس سالوں میں دیکھیں کہ رسول بات صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا کے کسی کلچر میں انٹرفیئرنس کرنے کی بالکل بھی کوئی کوشش نہیں کی کوئی اس طرح جب آپ باہر کے ملکوں میں آتے ہیں اور آپ کے پاس اجتہاد اور اجماع دونوں کے مواقع جو ہیں وہ موجود نہ ہو تو ظاہر ہے وہ اتنا بڑا گیپ یوتھ فیس کرتی ہے کہ جس کا فل کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم نے اپنے یوتھ کو تو یہاں لیا ہے لیکن ارینج میرجز کا یہاں پہ سلسلہ جو ہے وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے جو پاکستان اور کشمیر میں ہو سکتا ہے اب یہاں کی ایک پڑھی لکھی لڑکی جو ہے وہ کوٹلی میں جا کے پڑھتے کیوں شادی کرے گی جی اس مسائل کا حل میرے خیال میں ممبر کو سوچنا چاہیے تھا یہ گیپ ہے اور یہ میری غلطی ہے کہ ہمیں اپنی عمر میں یہ کام حل کرنے چاہیے جو ہم نہیں کر سکے لیکن بہرحال اگر ہمیں احساس ہو جائے اور ہم آج سے ہی اس کی ابتدا کریں تو ہمیں وہ مڈل گراؤنڈ فائنڈ کرنے چاہیے مل کے جو دونوں کلچرس کی فیوژن uh, کے ساتھ میں نے میرے خیال میں اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے ہوئے اگر اس فیوژن کو ہم پرائم کر لیں اور اس کو ایڈاپٹ کر لیں اور انڈرسٹینڈ کر لیں تو یہ وہ سنت رسول ہوگی یہ وہ سنت صحابہ ہوگی جو کہ وہ تبلیغ کے لیے کرتے تھے اور کیجی نا حفشا سے وہ آدمی آیا اور بدو نے کہا کہ میں کیا کروں گا تو اپ نے اس کو بتایا کہ نماز پڑھنے کہاں صرف فرد پڑوں گا اور کچھ نہیں کروں گا وہ تو اس باتیں لے کر چلا گیا اب آتا ہے امام ابو حنیفہ کا جب منصور کہتا ہے امام ابو حنیفہ سے کہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو حبشہ میں اپنے ایمان کو قائم کر چکے ہیں ان کا ایمان کیوں خراب کروں؟ اس لیے جب ہم بڑے آئنوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ان کے راستے تھے ہم ان پہ کیوں نہیں چل رہے ایک میں چھوٹی سی بات آپ کی عورت کروں آپ کی اجازت سے امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ مسنت پہ بیٹھے ہیں اور ایک شخص نے آ کے کہا کہ جس طرح امام علی کرم کہتے تھے کہ میں زمین اور کے درمیان کا علم جانتا تو حضرت میں نے بھی ساری دنیا کا علم جو ہے وہ حاصل کر لیا اب امام ابو منیفہ نے بڑی سنجیدگی کی سے کی بتائیے کہ حضرت سلمان کی جو چونٹی تھی ان کی فوج کے سامنے آئی تھی وہ نر کے کہ مادہ تھی کہا حضرت یہ تو پتا نہیں تو کہا کہ پھر تم پہلے اپنے اس چونٹی کے علم کو تو برابر کر لو پھر امام علی کی بھی مجھے مسالے دیا کرنا مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کاموں میں پڑ گئے جو کہ شاید نا مکمل ہونے کی وجہ سے نہ مناسب بھی تھے لیکن ہم اپنی ان تدریسی عوامل کو اتنا اجاگر نہیں کر سکے جس کی ضرورت تھی اس میں میری کمزوریاں تو ہیں میں تو اپنی کمزوریوں کو مان رہا ہوں میں اپنی پوری نسل کی ان کمزوری ختم کرتا ہوں لیکن میرے خیال میں ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلوں کو اپنا خراب نہیں کرنا چاہیے اور ان کو اپنی تدریس تعلیم اور ذہنی قابلیت پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے پڑھنا چاہیے اگر مجھے زندگی میں واقعی کسی سے امید ہے تو یقین کیجئے وہ اپنے آپ سے نہیں ہیں آنے والی مثلوں سے بشت. بہت اچھی بات کی آپ نے اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو فرقہ پرستی کی وبا اس قدر پھیل چکی ہے کہ ہم مسلمان کم کہتے ہیں ایک دوسرے کو ہم وہ فرقہ پرستی جو ہے ان ناموں سے ایک دوسرے کو پکارتی اس لیے آپ کی بات بہت وجہ ہے میں اس سے بہت ہی مختصر اور بہت ہی ڈر کے بات کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں جو ہے نا ہم اپنی نشاندگی جو ہے ہم اپنی آئی ڈی جو ہے وہ اسلام کی بجائے شاید اپنی شباہت پہ یا اپنے کلچرل ڈومین میں رہ کے زیادہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ سوائے اس کے اور ہے ہی کچھ نہیں کوئی دو رائے دنیا میں نہیں ہے کہ دیکھی اس کی وجہ سے جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں جب ویکیوم ہوگا تو ویکیوم کے اندر تو کوئی بھی انٹیلیجنس ایسی کیونکہ کم طرح ہوگی ہو. ہمیں تو اس ویکیوم کو ختم کرنا ہے, جو جب رسول ہے جب صحابہ ہیں تو ان کی مسالے سامنے رکھتے ہوئے جو ان کو کر رہے ہیں ان آئمہ کو بھی ہمیں دیکھنا ہے چیک ان بیلنس کرنا دیکھیے آپ ایک صابن خریدنے بازار میں جاتے ہیں تو آپ کپڑے دھونے والے صابن کے ساتھ اپنے منہ کو نہیں دھوتے لینا تو آپ نے ڈیڑھ پاؤنڈ کا ہوتا ہے وہ لیکن جہاں تک آپ نے اپنی زندگی کی پوری انٹیلیجنس کو سرینڈر کرنا ہے خدا کے واقعے وہاں بھی تو آپ کے پاس کوئی معیار ہونا چاہیے نا کہ آپ نے وہ چیکنگ کیسے کرنا ہے آپ نے کیسے فالو کرنا ہے کہ میں کس کی بات کو سنوں کس کے ترجمے کو پڑھوں لیکن وہ قابلیت جب تک میری اپنی نہیں ہوگی تب تک میں چیک کرنے نہیں ہو سکتا اگر میں عربی نہیں جانتا میں اردو نہیں جانتا میں یہ نہیں جانتا کہ لفظ کی بناوٹ اور چناؤ کہاں پہ کیسے ہونی چاہیے تو پھر میں یہ کیسے سوال اٹھا سکتا ہوں کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے کہ ظاہر ہے جس سے پوچھوں گا وہ اپنے ہی کسی مشکلات بتائے گا مثلا. جی اور یہاں پر ایک اور پرابلم جو ہے نا جناب بلال کتب صاحب وہ سب سے زیادہ چھائی ہوئی ہے کہ جیسا کہ پاکستان میں بھی ہے مگر یہاں پر تو حد ہی ہو چکی ہے کہ ہر گلی میں جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا سوکھ پیرانے عظام کا جمع غفیر ہے جو کہتے ہیں جی کہ آپ کی تمام پریشانیاں ہم حال کریں گے اور ہماری پبلک ماشاءاللہ اللہ اتنے وہ کہتے ہیں نا کہ جانتے نہیں ہیں وہ تونی کے پاس دوڑتے ہیں حالانکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ڈائریکٹ میرے پاس ہو میں تمہاری شیراک سے بھی زیادہ قریب ہوں میں چاہوں گا اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے یا کسی دنیا والے سے دیکھیے یہ اس بات پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ جو خدا نے کہا ہے خدا سے ہی رجوع کرنا ہے اور یہ بات جو خدا سے رجوع کرنے والی ہے یہ ہمیں بتانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلسل. ہے ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے اور قرآن کو فالو کرنے کا انداز اور طریقہ ہمارا کیا ہوگا وہ بتائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اس پہ دیتا ہوں آپ کی بات کو آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے بہت سے امہ کرام علماء کرام جو ہیں وہ عراق گئے اور ملاقات کی وہاں کے جو ون آف دا ٹاپ لیڈر جو کہ پاکستان کے ہیں خوش قسمتی کیسی عزت پاکستان کو ملی آغا بشیر آغا سعید بشیر آغا سعید بشیر سے ہمارے علماء نے بھی یہ سوال کیا کہ جناب یہ اتحاد مسلمین کے لیے کیا کیا جائے انہوں نے کہا بھائی اتحاد مسلمین یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ہاتھ میں پیٹ پہ رکھوں اور ایک کھلا چھوڑ دوں آدھی داڑھی رکھوں اور اور طرح کی رکھوں یہ نہیں اتحاد ہو سکتا اتحاد یہ ہے کہ آپ کو اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا اور اگر نہ آئے تو آپ مجھے اپنا ایک دینی بھائی تسلیم کرنے کا کردار اور رکھتے ہوں یہ تحاد مطلب ہم نے لوگوں کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیے ہم نے اپنی جہالت کی بنیاد پہ ان پہ اپنی رائے کرنا شروع کر دی اس کا تعلق دین اور اسلام سے کیسے ہو سکتا ہے اگر قرآن حکیم کو آپ نے سنجیدگی سے پڑھنا ہے دیکھیں آپ نے بیٹن رسل کو بھی پڑھنا ہے تو آپ کو انگریزی تو آنی پڑے گی نا جی. جو ہے وہ پڑھ, کے کو تو نہیں پڑھ سکتے کا چاہیے. جب تک ہم اپنی قابلیت کو نہیں بناتے تب تک دین کی طرف پلٹنا جو ہے وہ میرے خیال میں آپ اس کو تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں لیکن جو انٹلیکچوئل ڈومین ہے جو نائنٹی پرسینٹ آف ریلیجن ہے اس کو آپ تمہیں بھوک لگے تو تم کھا لو یہ رینج ہے میں رینج رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دس سے بارہ فیصد قرآن حکیم نے احکامات نہیں دیے وہ جو نبے پچاسی uh, فیصد جو باتیں ہیں ساری وہ سمجھنے کے لیے آپ کو تاریخ بھی آنی چاہیے سائنس بھی آنی چاہیے آپ کو جغرافیہ بھی آنا چاہیے آپ کو کمپیریٹو ہسٹری بھی آنی چاہیے یہ ساری علوم ہیں جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے آپ کہیں کہ مجھے تفصیل سمجھ آ جائے یا قرآن سمجھ آ جائے تو یہ میرے خیال میں تھوڑی سی زیادہ بات ہوگی بہت اچھی باتیں کہیں ابڑیاں اور دیکھیے سر کہ یہاں پر جیسا کہ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں بسیت مسلمان ہمیں تو اسلام کا سفیر ہونا چاہیے یہاں پر پاکستان کا سفیر ہونا چاہیے تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بھی ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہمیں کس طرح کا رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے تاکہ جو یہ غیر مسلم ہیں دیارے غیر میں ہم جو رہتے ہیں وہ ہم سے متاثر ہوں ہمارے دین سے متاثر ہوں جیسا کہ اس وقت ہر طرف جو ہے اسلام فوبیا پھلایا جا رہا ہے اور میڈیا اس میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کا تو ہم جو مسلمان دیارے غیر میں رہتے ہیں ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے کیا حکمت عملی رکھنی چاہیے आप, بڑی خوبصورت بات کی ہے. کی بات کو کی سے ایک ہلکے انداز سے जी जी. ایک بہت بڑی آئیڈیالوجی کی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اگر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی اسلام کا اچھا ہوتا ہے تو آج شاید ہمیں اتنا لینا پڑتا لیکن میں اس بات پہ تھوڑا کہ ہمارے غیر نہیں ہے ہماری محبت نہیں ہے ہم اپنا رزق کمانے کے لیے آئے ہیں تو یہ اللہ کی زمین ہے اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے اس لیے غیر مسلمان کے لیے کوئی بھی شعر نہیں ہوتی مسلمان مکہ میں رہے یا بچہ میں رہے وہ اللہ کی فلائی زمین ہے ساری زمین اللہ کی ہے ہمارے لیے تو دنیا میں کوئی غیر نام کی جو ہے ہے مجھے تو لگتا ہے اللہ نے وہ قائم ہی نہیں کی یہ اسلامی بردر ہوگا جس کا ہمیں پیغام رہا دا ہے یہاں دی دی یہ قانون کو آپ ہے یہ شرعی حکم ہے آپ کے اوپر لیکن وہ تمام تھا جو کہ اللہ نے بھی روکے آپ کو روکنے کے لیے کہا اور ملک کا قانون بھی آپ کو روکنے کے لیے کہہ رہا ہے اگر آپ وہ بھی کریں گے تو بھائی اس میں نہ ملک کا قانون ہے نہ علاقے کا نہ خدا کا آپ کو اپنی ذاتی تربیت اور کردار کے اوپر میرے خیال میں بہت زیادہ نظر ادائی ہے جی ابھی ایک ٹیکس میسج بھی ہمیں آیا وہ ابھی کی طرف ہے رجوع کریں ڈاکٹر کامران احمد ہیں جی کہہ رہے ہیں کہ ریڈیو سن رہا ہوں اور جیسا کہانے کہ اللہ تعالی سے رجوع کرنا چاہیے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ تعالی سے ہی رجوع کرنا چاہیے کسی اور سے نہیں اور صحیح بات کی ڈاکٹر نے اللہ سے ہی رجوع کرنا ہے اس کو کہ جو کسی اور کو رجوع کرے ظاہر ہے وہ ایمان کی حالت سے ہی خارج ہو جاتا ہے جی, جی اور ایک اور ہے برمی گام سے ٹیکسٹ ہے جی امجد صاحب کا امجد بیگ صاحب کا کہہ رہے ہیں جی کہ میں بھی سن رہا ہوں اور پروگرام کو انجوائے کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اور جی سا مگر یہ آپ ہی آنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون لائنز بالکل کھلی ہیں نمبر ہے 01212852229 اور پیغام ریڈیو کو جو سن رہی ہیں وہ اپنے اسٹوڈیو کا نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 01274271819 شبیر کمر اس وقت آپ سے مخاطب ہے اور اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق چھ بج کر پینتیس منٹ ہوا چاہتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید بلال کتب صاحب جن کے پروگرام جو ہیں وہ آپ ٹی وی سکرینز پر دیکھتے رہتے ہیں اور ہماری خوش نصیب ہے کہ اس وقت وہ ہمارے ساتھ ریڈیو اپنی آواز اور پیغام ریڈیو پر موجود ہیں اور ان کے جو ایونٹس ہو رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتلاتا آ رہا تھا اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ میں ان کی لسٹ جو ہے وہ آپ کو دوں گا اور آپ ان ایونٹس میں ضرور شرکت کیجئے گا ماشاء اللہ اور یقین کیجئے گا کہ میں ان کے سامنے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ میری خوش نصیبی بھی ہے کہ آج یہ میرے پروگرام میں موجود ہیں اور ان سے بات چیت کرنے کا جو ہے موقع مجھے مل رہا ہے اور میں یہ چاہوں گا چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کی طرف آگ رہا ہے اور چونکہ تھوڑی سی تاخیر سے پروگرام کو شروع کیا گیا تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ صرف ہمیں گائڈ لائن بتا دیں جو ہمارے برطانوی مسلمان ہیں کہ کون سی گائیڈ لائن پر رہ کر یہ جو ہے ایک بہتر طور پر اپنا دینی فریضہ جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں اور پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور پھر میرے خیال میں یہ جو آپ کام کر رہے ہیں جو آپ کا ریڈیو کام کر ہے یہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے سب لوگ جو ہے وہ اپنا ایک حصہ ڈال سکتے ہیں میں بھی یہاں پہ انگلینڈ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ رہنمائی جو اپنی قتل اور وزارت کے مطابق میں مسلمانوں کو ان کے گھرانوں کو ان کے بچوں کو دے سکتا ہوں وہ دو اب یہ بات جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے میسج کیا کہ خدا سے رہنمائی لے لی میرے خیال میں اس سے بڑا پیغام وہ ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو اپنی رہنمائی جو ہے وہ اپنا سے دے دیں پھر اللہ سے رہنمائی لینے کے جو مجوزہ قوانین ہیں ان کے اوپر پابندی سے دیکھیے اگر خدا نے حلال کہا تو میں نے تو نہیں حلال بنایا نا اللہ نے حرام کہا تو میں نے تو نہیں بنایا اگر خدا حرام کو حلال کر دیتا تو ہمارے لیے وہی حلال ہوتا اگر خدا نے حکم جاری کر دیا تو پھر اس پہ ہمیں اب کرنا چاہیے سیدھی طرح وہ بات کریں جو اللہ کا حکم ہے اور اس پہ پابندی کریں اس پہ پابندی ظاہری طور پر صرف نہ کریں یہ اپنے دل کی گہرائیوں سے کریں جب دل اور دماغ اندر اور باہر جو ہے وہ ایک برابر جی بلال کتب صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے ورنہ یقین کیجئے گا جی تو نہیں چاہتا میرا کہ میں پروگرام کو چھوڑوں اور آپ سے بہت اگ... بہت, آپ کا, بہت شکریہ آپ سے باتیں کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں ابھی ڈیٹیل جو ہے وہ ان کے ایونٹس کی دیتا رہوں گا بہت بہت شکریہ جناب بلال کتب صاحب وعلیکم السلام جی سر اگرانی سن رہے ہیں آپ ریڈیو اپنی آواز اور کی نشریات آسٹرا سیٹلائٹ فریکوینسی 11553 پر اور ساتھ ساتھ آن لائن بھی ہماری اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا متبوری گا گوگل پلے پر یا پھر اپ سٹور پر جا کر آپ اپنی آواز کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پیغام ریڈیو جو ہے اس کی نشریات کو بھی آپ سن سکتے ہیں ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے مختلف طرح کے اسلامی پروگرامز ہوتے ہیں اور اسکائی چینل زیرو پر جو ہمیں سنا کرتے تھے ان سے گزارش یہی ہے کہ تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیتے رہیے ان شاء اللہ نقریب ہماری نشریات جو ہیں وہ اسکائی چینل زیرو پر شروع کر دی جائیں گی فی الحال ہم اس پر نہیں ہیں لہٰذا ہماری اپلیکیشن کے ذریعے آپ ہمیں سن سکتے ہیں یا پھر آسٹرا سیٹلائٹ پر یا پھر پیغام ریڈیو پر اور یاد رکھیے گا آکسفورڈ میں جو ہے ہماری نشریات کا آغاز ہوگا 87.7 سیون پر چھ جون سے آئیے چلتے ہیں واپس سیون ملوک کی جانب اور اس کے بعد جو ہے جی میں آپ کو ڈیٹیلس دوں گا جو جناب بلال کتب صاحب کے پروگرامز یہاں یو کے میں ہو رہے ہیں کا شاہ اللہ جانل آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل ہونا اور جی ہاں سر نگر میں جیسا کہ میں نے کہا تھا تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بتلائیں گے جناب سید بلال قطب صاحب جو ہیں ان کے وینیوز ایونٹس کہاں پر ہیں تو یاد رکھیے گا ہاؤس آف میں روز جمعہ 22 اپریل یعنی ساڑھے تین بجے کمیٹی روم میں موجود ہوں گے کل ہی چنار ہائی روڈ میں ہوں گے آنے والی منڈے کو یعنی کہ سموار کے دن گم میں کاؤنسلیٹ آف پاکستان وارف برج اسٹریٹ میں ہوں گے اور اس کے علاوہ مانچسٹر میں جو ہے ستاس اپریل شام چھ بجے سٹک روڈ پر جو ہے پاکستانی کمیونٹی سینٹر وہاں پر موجود ہوں گے مردے ایک بار پھر سنتے رہیے گا فرائیڈے بائیس اپریل کمیٹی روم ہاؤس میں ساڑھے تین بجے او تو اور ساڑھے چھ بجے شام برمی گا میں منڈے پچیس اپریل پاکستان بریج اسٹریٹ میں ہے یہ شام ساڑھے چھ بجے مانچسٹر میں بدھ ستائیس اپریل پاکستانی کمیونٹی سینٹر فور ایٹی ون روڈ مانچیسٹر شام چھ بجے اور مزید معلومات کے لیے جناب سید بلال قطب سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر نوٹ کر لیجئے گا زیرو سیون فائیو زیرو سکس ٹو سکس ڈبل زیرو یہاں پر مبین رشید ہوں گے جو آپ کا رابطہ جو ہے جناب سید کتب صاحب سے بلال کتب صاحب سے کروا دیں گے نمبر یاد رکھیے گا 0750 6262500 یا پھر آپ ریڈیو اپنی آواز کو ای میل بھی کر سکتے ہیں انفو ایٹ ریڈیو اپنی آواز ڈاٹ کو بجے تک ساتھ ہے میرا اور آپ کا میں سنیا اس نے زیرو ون ٹو ون ٹو ایٹ فائیو ڈبل ٹو ٹو نائن کمبلی کا ٹو چنگی سورت ہونا اور جناب کمرہ آپ کہتے ہیں جی کہ انسان کو معاف کر دینا جو ہے سب سے اچھی بات ہے بالکل جی اس میں کوئی شک نہیں ہے معافی جو ہے نا کہتے ہیں انسان 50 بار بھی پچاس ہزار بار بھی گنا کرتا ہے تو آپ سے معافی مانگتا ہے اور اب تو معاف کر دیتا ہے تو انسان کو بھی معاف کر دینا چاہیے یقینی طور پر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں جی اور یقین کیجیے گا ہماری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے جو ہم آپ کو معاف کریں آنے والے کلام کو آپ کی نظر کرنا چاہوں گا امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر جتنے بھی سننے والے ہیں وہ بھی اس کلام سے محسوس ہوں گے